اگلا سوال ہے کہ احرام میں اگر چادر اوڑھ کر سو جائے تو کیا حکم ہے احرام میں اگر چادر اوڑھ کر سو جائے اوڑھنے سے مراد یہ کہ چہرے کے اوپر جسم کے اوپر تو اوڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پنجے چونکہ اس کا اگلا سوال بھی ہے اور مسائل حجمیں بھی ان شاء آپ سیکھیں گے پنجوں میں بھی اگر چادر اوڑھ لی جاتی ہے تو اس سے کوئی مذائقہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ چادر نہیں ہوتی جو آپ نے پہنی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ آپ کے پہننے کے چپل ہوتے ہیں جو آپ کے پیر کے جو ہڈی ابھری ہوئی ہڈی ہے پنجے کی اس کو ڈھکے تو چادر اوڑھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اپنے اوپر ڈالنے میں بھی حرج نہیں ہے ہاں چہرہ ڈھکنا مانا ہے کہ اگر چہرہ آپ کا ڈھکے گا تو فوراً اتار دیا تو صدقہ ہے چار پہر اگر گزر گئے اور چہرہ ڈھکا رہا تو پھر دم لازم آتے ہے چار پہر کے معنی کیا ہے انوار البشارہ جو اعلیٰ حضرت کی حج کے مسائل پر کتاب ہے انوار البشارہ اس کے حاشے میں لکھا ہے کہ جیسے فجر سے لے کے مغرب تک کیونکہ ایک دن میں کتنے پہر ہوتے ہیں آٹھ پہر ہوتے ہیں آٹھ پہر ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا تو چوبیس کو آٹھ سے ڈیوائڈ کریں تو تین گھنٹے تو اب چار پیر کتنے گھنٹے کے ہوئے بارہ گھنٹے چار دیے بارہ تو بارہ گھنٹے تک اگر کسی نے اپنا چہرہ ڈھک کے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا اس سے کم ہے تو صدقہ ہے اللہ تعالیٰ عالم